كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عَن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وَالْفِتْنَةُ أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہے اور یہ عن ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گنا ہے مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اس کے خلاف کفر کی روس اختیار کرنا مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گنا ہے اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے امال دنیا اور آخرت دونوں میں عکارت ہو جائیں گے ایسے لوگ دوزخ والے ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اس سے پہلی آیت میں اللہ سبارک تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کو ایک نوکی کے طور پر بیان فرمایا تھا اور جیسا کہ میں پہلے عرض کیا یہاں تقوی کے مختلف شعبے سورہ بقرہ میں بیان ہو رہے ہیں جن میں سے ایک انفاق تھا اور اب جو آیتیں اس وقت تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے اس میں دوسرے ایک اہم تقوی کے تقاضے کا ذکر ہے اور وہ ہے کتال یعنی جہاد دشمنوں سے جنگ کرنا اور اللہ سبارک وطالعہ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ کتب کو ملک کہ تمہارے اوپر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فرض اس وقت ہوتا ہے جب مسلمانوں بسلمان کے ملک پر کوئی غیر مسلم حملہ آور ہو جائے اور اس وقت میں جو امیر مملکت ہے وہ تمام لوگوں سے کہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے سب لوگ نکلیں تو اس وقت ہر شخص کے ذمہ قتال فرض ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کرنا اس وقت ہر شخص کی ذاتی ذمہ داری ہو جاتی ہے اس کے سوا جو دوسری صورتیں ہوتی ہیں ان میں وہ ہر شخص کی ذمہ واجب نہیں ہوتا بلکہ اس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے یعنی کچھ لوگ یہ فریضہ انجام دیتے رہے تو باقی لوگوں کے ذمے سے وہ سابت ہو جاتا ہے تو یہاں پر کچھ علیکم القتال میں دونوں معنی ممکن ہے یا تو یہ اس صورت کا بیان ہے جب دشمن نے حملہ کر دیا اور امیر مملکت نے تمام باشندوں سے یہ کہا کہ تم لڑائی میں شریک ہو جس کو اس میں نفیر عام کہتے ہیں تو اس وقت میں تو اس سے مراد ہوگا کہ ہر شخص کے ذمہ فرض عین ہے جہاد اور اگر کوئی دوسری صورت ہو تو اس صورت میں یہاں فرض عین مراد نہیں ہوگا بلکہ فرض کفایہ مراد ہوگا کیونکہ فرض کفایہ بھی ایک فرض ہوتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر وہ فرض کفایہ ادا کر دیں تو باقی لوگوں کی طرف سے وہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہ ہوتے ہیں تمہاری سال فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذمے قتال فرض کیا گیا ہے اور یہ مدنی زندگی کی بات ہے کیونکہ مکی زندگی میں تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر کافر تمہیں مار بھی رہے ہو تو مار کھاتے رہو اور جواب کو تلوار بھی نہ اٹھاؤ ان کے جواب بھی مت دو وہاں صبر کی تلقین کی گئی تھی مدینہ منورہ میں اللہ سبارک و تعالیٰ نے جہاد فرض کیا اور اس کے مختلف مواقع آئے سب کے مختلف مواقع پر دشمنوں نے بھی حملہ کیا جس کے دفاع میں نبی کریم سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حملے کیے اور اس طرح اس حکم پر عمل ہوتا رہا اب ساتھ ہی اللہ تبارک و فرما رہے ہیں کہ وہ ہوا کرہ کم یعنی لڑائی جو ہے یہ تمہیں گرا معلوم ہوتی ہے اور ہے بھی یہی بات کہ کسی انسان کو قتل کرنا یا کسی انسان کے خلاف تلوار اٹھانا یہ کوئی خوشگوار کام تو ہے نہیں اور یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جہاد جو مشروع ہوا ہے یا جہاد کو جو اسلام میں ایک اہم رکن قرار دیا گیا ہے تو وہ درحقیقت حسن لائنی ہی نہیں ہے حسن لغیر ہی ہے یعنی وہ اپنی ذات میں یہ کوئی بات کوئی اچھا کام نہیں ہوتا کہ آدمی دوسروں پر تلوار چلائے لیکن کچھ اور اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تلوار اٹھانا ناگزیر ہو جاتا ہے اگر آدمی تلوار نہ اٹھائے تو اس سے, اس سے وہ خود اور اس کے قوم اس کا دین اس کا مذہب وہ خطر میں پڑ جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے تو یہ قرحل لکم فرمایا کہ یہ تمہارے لیے گرہ ہے ایک تو اس وجہ سے گرا ہے کہ انسانوں کے اوپر تلوار اٹھانا کوئی خوشگوار بات نہیں اور دوسری اس وجہ سے گراں ہے کہ جب آدمی جہاد میں جاتا ہے تو اس کو بہت سی مشقتیں پیش آتی ہیں خطرات سے دو چار پڑتا ہے بہت سی محنتیں کرنی پڑتی ہیں تو اس لحاظ سے بھی گرا ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آج ایک بڑا ذری اصول بیان فرما رہے ہیں جو ہماری ساری زندگی میں بڑا کارآمد ہے وہ یہ فرمایا کہ وہ انت تک رہ سی ان وہ خیر القم اور یہ عر ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو وہ خیر القم حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ضروری اصول بیان فرمایا ہے ہمیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کا کہ یہ نہ سمجھو کہ زندگی کے اندر ہمیشہ تمہیں خوشگوار واقعات ہی پیش آتے رہیں گے اس میں ناگوار باتیں بھی آئیں گی اور خاص طور پر دین کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے میں بعض اوقات انسان کو مشقت اور محنت بھی اٹھانی پڑے گی اپنی طبیعت کے خلاف بھی کام کرنا پڑے گا اپنی خواہشات کو بھی بعض اوقات گزرنا پڑے گا یہ سب چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں بظاہر بری ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے دنیا اور آخرت میں ان کا انجام تمہارے لئے بہتر ہے اور اسی طرح فرمایا کہ ان آسا ان توحبو سعید وخرم یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت بری ہو تمہارے حق میں بری ہو جتنے گنا کے کام ہیں بعض اوقات انسان کو پسند نظر آتے ہیں لیکن حقیقت وہ اس کے لیے برے ہیں یا کسی کو ناجائز طریقے سے مال کما لینا یہ بظاہر دیکھنے میں انسان کو اپنے فائدے کا کام معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے لئے برا ہے تو اس لیے حاصل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا کہ انسان کو محض اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے کہ جس چیز کو نفسانی خواہشات اچھا کہیں اس کو اچھا سمجھے اور جس کو برا کہیں اس کو برا سمجھے بلکہ اچھے اور برے کا فیصلہ تو در حقیقت وہی کر سکتا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جس میں کائنات کے اندر موجود تمام اشیاء کا خالق وہی ہے وہی جانتا ہے کہ کس وقت تمہارے لیے کون سا عمل بہتر ہے لہذا اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ خود کرنے کے بجائے تم اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑو اور جب اللہ تبار کو تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی خاص حالت میں جہاد تمہارے ذمے فرض ہے تو اب چاہے تمہیں ناگوار ہو رہا ہو لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا پھر آگے جہاد سے متعلق ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے پس منظر میں اگلی آیات آئی ہیں واقع یہ ہوا تھا کہ چار مہینے ایسے تھے جن کو خود پرانے کریم نے اشور حرم کہا ہے یعنی حرمت والے مہینے اور زمانے جاہلیت میں بھی یہ قریش کے لوگ اور قبائل عرب سب ان مہینوں میں جنگ کرنے سے استناب کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں اگرچہ اس میں بھی انہوں نے گڑبڑ کر رکھی تھی جب دل چاہتا تو مہینے کو آگے پیچھے بھی کر دیا کرتے تھے جس کا ذکر آگے آئے گا لیکن بہتے تو مجموعی و حرمت والے مہینوں میں لڑائی کو بند کر دیتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام سفر پر تھے سفر کے دوران ان کی کچھ مشرقی سے جھڑپ ہو گئی اور مسرقین میں سے ایک آدمی جس کا نام عام ربد الحضرمی تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اتفاق سے یہ واقعہ جمعہ ثانیہ کی 29 تاریخ کی شام کو پیش آیا لیکن 29 تاریخ کی شام کے وقت میں ایسے وقت میں پیش آیا جبکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ آج چاند نظر آیا ہے یا نہیں اگر چاند نظر آ گیا تو اگلے دن سے رجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور رجب کا مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں داخل تھا لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے شام کا واقعہ تھا اور راستے کے اندر ایک جھڑپ ہوئی تھی تو اس وجہ سے وہ آدمی مارا گیا تو اس سمجھ کے تحت مارا گیا کہ گویا ابھی حرمت کا مہینہ رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا لیکن جب وہ شخص قتل ہو گیا تو اس کے بعد اچانک رجب کا چاند نظر آ گیا جس سے معلومات کے رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس پر مشرقین نے مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان بچا دیا کہ یہ لوگ حرمت والے مہینوں کو بھی پاس نہیں کر رہے ہیں یہ آیت اس پروپیگنڈے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے چنانچہ تو فرمائے یسلون قانچ چاہر الحرام قطال لوگ آپ کے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے تو قل آپ یہ کہہ دیجئے کہ کلکتالفی کبھی کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا بڑا گنا ہے یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اس میں لڑائی کرنا گنا کا کام ہے اب جہاں تک اس شخص کے قتل ہونے کا تعلق ہے تو اول تو یہ مسلمانوں نے اس شخص کو جو قتل کیا وہ یہ جان کر نہیں کیا کہ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور جب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس وقت تک سچی بات یہ ہے کہ بظاہر حرمت والے مہینوں کے بارے میں قتال سران بھی جائز ہے یا ناجائز ہے اس کے بارے میں شاید ابھی تک کوئی واضح ہدایت بھی مسلمانوں کے سامنے موجود نہیں تھی ایک رواج ضرور چلا آ رہا تھا لیکن کیا واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس میں حرام کر دیا تھا کتال کرنا یہ بات بھی واضح نہیں تھی اور یہ بات بھی واضح نہیں تھی کہ رجب کا مہینہ واقعی شروع ہو چکا ہے تو ایک غلط فہمی کے انداز میں اچانک بغیر کسی سابق تیاری کے ایک جھڑپ ہو گئی اور اس لڑائی کے اندر ایک آدمی مارا گیا تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو متعون کرنا کہ تم نے حرمت والے مہینے کا پاس نہیں کیا یہ اوبل تو یہ بات غلط ہے دوسری بات یہ کہ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ان مشرقین کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم فرمت والے مہینے کے اندر کسی ایک آدمی کے مارے جانے پر تو اتنا واویلا بچا رہے ہو اور مسلمانوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہو لیکن اس سے بڑے بڑے بہت ہی سنگین جرائم ہیں جن میں خود تم مبتلا ہو چنانچہ فرمایا کہ وصد الصبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا جیسا کہ مشقین کرتے تھے وہ بھی اور اللہ تعالی کے ساتھ کفر کی روش اختیار کرنا والمسجد الحرام اور مسجد حرام پر بندش لگانا کہ مسجد حرام میں مسلمانوں کو داخل ہونے سے روکے اور اسی طرح وہ اخراج اہل ہی من اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا جیسے کہ مسلمانوں کو مسکی نے مکم کر سے اور مسجد حرام سے نکالا تھا یہ سارے کے سارے جرائم جو تم کر رہے ہو اکبر و علد اللہ یا اللہ کے نزدیک کہیں زیادہ بڑے اور سنگین گنا ہیں ول فتنا تو اکبر قتل اور یہ پھر وہی جملہ دور آیا جو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ فتنہ قتل کے مقابلے میں زیادہ سنگین چیز ہے اور فتنہ وہاں پر میں نے تسلی میں حرض کیا تھا کہ اس کے بہت سے معنی آتے اور ان میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچا کر اس کو شدید صدمے اور آزمائش میں مبتلا کرنا جیسا کہ مشرقین عرب مسلمانوں کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے تھے اور مسلمانوں کو انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا تو وہ فتنہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور فتنے سے مراد کفر و شرک بھی ہو سکتا ہے بہرحال یہ زیادہ سنگین چیز ہے بنسبت اس قتل کے جو عام ربن الحضرمی کا کیا گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب روئے سخن مسلمانوں کی طرف کرتے ہیں اور مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ ولا کم اور یہ کافر تم سے برابر جنگ کرتے ہی رہیں گے یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے یہ تمہارے سے جنگ کرتے ہی رہیں گے تا یہ اردو کم اندین کم ان ستاؤ یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تمہیں اپنا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں زبردستی کر کر کے تمہیں اپنا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں لیکن انشاءاللہ اللہ کوئی مسلمان جو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اسلام قبول کر لیتا ہے اور دل و جان سے قبول کر لیتا ہے تو وہ پھر اسلام کو چھوڑ کر عام طور سے جاتا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر کسی نے ایسا کیا کہ وہ ان کے ڈرائے میں آ کر یا ان کے ترغیب میں آ کر ان کے لالچ میں آ کر وہ اگر دین چھوڑے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا فرمائے ومن یفتد بن کم عن دین اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے فیمت وہ ہوا اور پھر کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے الاح کا حبیقت احمال ہم تو ایسے لوگوں کے اعمال اکارت ہو جائیں گے پھر دنیا والے آخرات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ الاب النار اور ایسے لوگ دو زخ والے ہیں ہم فی خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے سارے پرانے کریم میں کہ جب کبھی کافروں کا ذکر آتا ہے ان کے برے انجام کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالی ساتھ ہی مومنوں کے اچھے انجام کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو مرتد ہو گئے اور انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا لیکن پھر ساتھ ذکر فرمایا کہ ان لدینہ آمن و لدینہ حاجروں وہ جہاد و فی سے <اللہ> یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو الاقو رحمت اللہ تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں واللہ اللہ گفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے